تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنی ہی برے کو بہکا اور اگر میں نیرا پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے بے شک وہ سنی والا نزد کہ۔